محد وکلحد یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی توفیق ہے کہ ایک انسان اپنی دنیاوی مشغولیتوں سے وقت نکال کر دین سیکھنے کے لیے اپنے قدم بڑھائے اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو تمام صلاحیتوں کے باوجود ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں ہم کو جمع کیا اور دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے یہاں آنے کی توفیق دی یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ورنہ بہت سی خواتین وہ ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ فرصت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس فرصت کے باوجود وہ اپنے اوقات کو نہ صرف یہ کہ عبادات میں صرف نہیں کرتی ہیں بلکہ اپنی نوکات کو گناہوں میں غیبت میں جھوٹ میں اور اسی طرح سے دنیاوی لاہ و کھیل تماشوں میں اس کو صرف کرتی ہیں اللہ تعالی ایسی مجالس میں بار بار ہم کو جمع ہونے کی توفیق ادا فرمائے ہمارا یہ جو کورس ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کے کی اناوین کیا ہیں اس کی تفصیل کیا ہے اس کورس کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصلاح نفس ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ارمدان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور نفس کی اصلاح میں اس مہینے کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے ایک انسان روزے کے ذریعے سے اور قرآن کی تلاوت عبادات اور رات کی تراویح کے ذریعے سے اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اپنی بھوک اور اپنی نیند پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے جو کہ انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں اس اعتبار سے اور اسی مناسبت سے اس کورس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ رمضان اور مبارک ہمارے لیے ایک رسمی مہینہ نہ بنے بلکہ واقعی ہم رمضان کے سلسلے میں حساس ہوں اور اس مہینے کو کھانے پینے کپڑے اور ان تمام ضروریات کے ساتھ ساتھ ہم عبادات کا بھی مہینہ بنائیں اور اپنی تربیت کا مہینہ بنائیں دیکھیے تربیت اس کی ہوتی ہے جو تربیت کی فکر کرتا ہے ورنہ تربیت کا موسم آ کے نکل جاتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے ایک انسان واض و نصیحت کی مجلس میں سویا رہے بہت ممکن ہے بیٹھنے کا ثواب اس کو مل جائے لیکن فائدہ اس کو نہیں ملتا ہے اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آ کے نکل جاتا ہے لوگ فرض روزہ رکھ لیتے ہیں تراویح پڑھ لیتے ہیں بہت سارے اعمال کر لیتے ہیں لیکن چونکہ ان کا ذہن اپنی نفس کی اصلاح کا نہیں ہوتا ہے چونکہ ان کا ذہن تقوی کی تیاری کا نہیں ہوتا ہے چونکہ ان کا ذہن یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو رمضان کے بعد ایک بہتر انسان بن کے نکلنا ہے تاکہ سال بھر واقعی ہم دین پر صحیح طرح سے چل سکیں اس مہینے کو نفس کو کچلنے کا مہینہ بنانا ہے اس مہینے کو اخلاقی اونچائی کا مہینہ بنانا ہے اس مہینے کو ایمان و عمل کے اعتبار سے بہتری کا مہینہ بنانا ہے چونکہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے پہلے دس دن سیدھی گنتی ہوتی ہے اور آخری دس دنوں میں الٹی گنتی ہوتی ہے پہلے دس دنوں میں آدمی کہتا ہے ایک دن ہو گیا ایک روزہ دو روزہ تین اور پھر آخری اشرے میں کیا ہوتا ہے دس روزے بج گئے نو بج گئے آٹھ بج گئے الٹا گننا شروع کرتا ہے گنتی میں مہینہ نکل جاتا ہے پہلا اشرا اور آخری اشرا اسی طرح سے پورا مہینہ نکل جاتا ہے اس لیے اس کورس کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ ہم نفس کی کمزوریاں عملی کوتاہیاں خواہشات نفس کے اعتبار سے کیا مسائل انسان کے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے دین پر کیسے جمنا چاہیے اخلاقی اعتبار سے مومن کو کیسا ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کو ہم ان دروس میں ان کا تذکرہ کریں گے اور ان پر غور کریں گے تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لینے والا بنے تو اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ خصوصاً رمضان اور عمومی سطح پر ہم اپنے اخلاق اور اپنے نفس اور اپنی عملی زندگی کے بارے میں جائزہ لیں اور یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کریں گے انسان کی نیت سے اس کے عمل کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے اگر انسان نیت ہی نہ کرے تو پھر عمل کا موقع بھی بعض اوقات ملنے کے باوجود عمل نہیں ہو پاتا ہے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے اس کورس میں بنیادی طور پر چار موضوع ہیں اس کورس کا عنوان ہے اصلاح نفس یعنی نفس کی اصلاح نفس انسان کو سستی کاہلی کی طرف لے جاتا ہے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اس کی اصلاح کیسے کی جائے اس سلسلے میں ایک کورس ہے اس کے مکمل طور پر پانچ عناوین ہیں لیکن جس میں سے چار عنوان ہمارے اس کورس کا اصل ہوں گے ایک بے عملی اسباب اور علاج آدمی بے عمل کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ آدمی دینی زندگی چلتے چلتے چھوڑ دیتا ہے کیا وجہ ہے کہ آدمی سے عمل نہیں ہو پاتے کیا وجہ ہے کہ وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے بے عملی کے کیا اسباب ہیں اور بے عملی کا کیا علاج ہے نمبر دو خواہشات اور شہواد کی پیروی اس کے نقصانات کیا ہیں اس کا علاج کیا ہے یعنی بیاملی کا بہت بڑا سبب انسان کی خواہشات ہیں اس کا نفس ہیں ایک آدمی خواہشات کی تباہ میں کیوں پڑ جاتا ہے کیوں اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے ہم اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنے والے بنے گناہوں سے ہم اپنے نفس کو کیسے دھکیلنے والے بنے اللہ کی فرما برداری پر تو کس طرح سے ہم کو اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہیے خواہشات کی پیروی کے کی نقصانات کیا اس کا علاج کیا ہے یہ دوسرا موضوع ہمارا ہوگا نمبر تین بہت بڑا سبب انسان کا دینی مجالس میں اثر نہیں ہونے کا اور گناہوں کے باوجود انسان کو احساس نہیں ہونے کا اثر یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے دلوں کی سختی اگر غور کیا جائے تو بہت سارے گناہوں کا سبب ہوتی ہے تو تیسرا موضوع ہمارا ہوگا دلوں کی سختی دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اور دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے دل کو کیسے نرم کیا جائے یہ ہمارا تیسرا ٹاپک ہوگا چوتھا موضوع ہمارا ہوگا مومن کے اوصاف مومن کے اوصاف یعنی ایک مومن میں اخلاقی اعتبار سے کیا صفات ہونی چاہیے یہ کل ملا کے دس صفات ہیں شرعی اعتبار سے بہت زیادہ صفات ہیں لیکن کچھ اہم ترین صفات ہیں جن کو ہم یہاں پر دیکھیں گے تو مومن کے کیا اوساف ہونے چاہیے مومن کیسا ہوتا ہے کیا صفات اس میں ہونی چاہیے اور پانچواں ہمارا موضوع ہوگا جو کہ آخری موضوع ہوگا ثابت قدمی ثابت قدمی یعنی دین پر جمنا عمل پر جمے رہنا دین پر جمے رہنا اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے وسائل کیا ہے یعنی دین پر جمنا کیوں ضروری ہے اور دین پر جمنے کے لیے کیا چیزیں کرنی چاہیے اس کے وسائل کیا ہیں اس کے مینز کیا ہیں تو کل ملا کر یہ چار موضوع ہیں اور ایک موضوع جو ہوگا وہ آخری ہوگا کیونکہ چار موضوع ہونے کے بعد ایک آخری ہفتہ آپ کا بچ جائے گا جس میں آپ کو یعنی آپ کے نوٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی امتحان کی تیاری کے لیے آپ کو سی ڈی بھی دینی پڑے گی وہ آخری ہفتہ آپ کا ہوگا جو آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہوگا تو ثابت قدمی کے وسائل آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہیں لیکن میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی کورس کا حصہ بنایا جائے اگرچہ آپ کو اس کا آڈیو نہیں ملے گا لیکن پھر بھی آپ درس کو اپنے لیے کافی سمجھیں اور امتحان رمضان کے بعد ہوں گے امتحانات رمضان کے بعد ہوں گے ایک پورا مہینہ آپ کو تیاری کے لیے پڑھائی کے لیے ملے گا اور رمضان کے بعد آپ کو بتایا جائے گا یعنی رمضان سے پہلے آخری ہفتے میں آپ کو امتحان کی تاریخ بتا دی جائے گی اور اس تعریف کو آپ کا امتحان ہوگا اس کے بعد آپ کا رزلٹ اور اس کے بعد آپ کا کورس ہوگا جیسا کہ جو لوگ پہلے سے آتے ہیں ان کو تفصیل معلوم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایسی خواتین ہماری بہنیں ہوں گی جو اس کورس میں پہلی مرتبہ شریک ہوئی ہوں گی تو تفصیل میں اسی لیے ان کے لیے ذکر کر رہا ہوں خاص طور سے تو بہرحال یہ ہمارے پورے کورس کی تفصیل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں اور اس میں کوئی اگر رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائیں دور فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کورس کو اس درس کو ان عناوین کو ہمارے لیے ظاہری و باطنی اصلاح کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیقہ فرمائیں سب سے پہلا موضوع ہمارا آج ہم شروع کریں گے بے عملی اسباب اور علاج بے عملی کے کیا اسباب ہیں اور بے عملی کا علاج کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے دو باتیں بیان کی ہیں اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ولین کا جن فی ہا خالدول وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات کا اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں ہم فی خالدون وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالی نے جنت میں داخلہ جنت میں دخول اور جنت میں خلود جنت میں داخل ہونا اور جنت میں ہمیشہ رہنا ان دو نعمتوں کے لیے دو اسباب ذکر کیے ہیں دو ذریعے بتائے ہیں کہ جنت میں جانا اور جنت میں ہمیشہ رہنا اس کے کی لیے کیا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے یہ جنت میں جائیں گے یہ جنت والے لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں ہمیشگی کی زندگی پانے کے لیے ایک انسان کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح ایک ایمان اور دوسرے نیک عمل یہاں معلوم ہوا کہ ایک انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا بس اب ہم جنتی ہو گئے یہ گمان خوش فہمی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کی جو شرط بیان کی ہے اس شرط کو پورا کیے بغیر کوئی آدمی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے اور ایک جگہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر احادیث میں اس بات کو تعقیداً بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کے لیے صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے اس کی عملی زندگی کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے تو یہاں ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان کے لیے صحیح عقیدہ کافی نہیں ہے اگرچہ صحیح عقیدے کی بہت اہمیت ہے لیکن یہ نہیں کہ آدمی صحیح عقیدے کے بعد بے فکر ہو جائے اور اعمال سے لاپرواہ ہو جائے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں بھائی ہمارا عقیدہ صحیح ہے عمل میں ہم خراب ہیں لیکن عقیدہ صحیح ہے عقیدہ صحیح ہونا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے بلکہ صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عمل بھی ہونا ضروری ہے اسی لیے آج کے اس درس میں اسی موضوع کو لے کر ہم گفتگو کریں گے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی کیسے صحیح ہو جائیں اور آدمی بے عملی سے عمل والی زندگی کی طرف کس طرح سے آئے ایک آدمی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دین دیا اور قرآن و سنت کا علم دیا تاکہ آدمی زندگی کا مقصد اور زندگی گزارنے کا طریقہ جانے اب اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اس کے مطابق عمل کرنے والا بنے جو کچھ علم انسان کو ملا ہے چاہے وہ ایک لاکھ باتیں ہوں یا ایک بات ہو اس علم کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے سوال ہونے والا ہے کہ جو کچھ تو جانتا تھا اس پہ تو نے کتنا عمل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا تزول قدم ابنی آدم يوم القیامت من عند ہی حتی يسأل عن خمس ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں سے ہٹ نہیں پائیں گے آدم کی اولاد کے پاؤں قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے حت عن خمس یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے جب تک کہ پانچ چیزوں کا جواب وہ نہیں دیتا ہے اس کے قدم حشر کے میدان سے ہٹ نہیں سکتے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے معلوم ہا, ہر انسان سے آپ سے مجھ سے مرد عورت ہر انسان سے سوال پوچھے جانے والے ہیں اور قیامت کے دن جب کوئی سہارا نہیں ہوگا اللہ کے سامنے ان کا جواب دینا پڑے گا جس دن اللہ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی ہے جس دن اللہ کے آگے جھوٹ بول کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جیسا دنیا میں لوگوں کے سامنے چھپا کے جھوٹ بول کے کامیاب ہو جاتا ہے اللہ کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس دن اللہ کے پاس کھڑے ہو کر سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا کیا سوالات ہیں امرحی فیم افنا اپنی زندگی کس چیز میں کھپائی فنا کی ان عمر فیما افنا افنا کے معنی ہوتے ہیں فنا کرنا کھپا دینا وعن ان فیما ہی ابلا اور اپنی جوانی کی طاقتیں اس چیز میں صرف کی ہے جوانی میں انسان کو بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے بڑھاپے میں پھر سے کمزور ہو جاتا ہے جسم کمزوری کے مراحل طے کرتا ہوا موت تک پہنچ جاتا ہے انسان کی ابتداء کمزوری ہوتی ہے اس کی انتہا کمزوری ہوتی ہے زندگی کا درمیانی حصہ اس کو ملتا ہے جو جسم اور روح عقل اور عمل دونوں اعتبار سے قوت والا ہوتا ہے انسان سے خصوصی طور پر اس کی اس عمر کے اس حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک سوال ہوگا عمر ہی اوقات کے اعتبار سے اپنی زندگی کے اوقات کو کن چیزوں میں فنا کیا وعن ہی فی مولا اور اپنی جوانی کی طاقتیں کس چیز میں کھپائیں وہ مال ہی مین عین کہاں سے کمایا حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا وفی منفاقہ ہو اور مال خرچ کیا تو کن چیزوں میں خرچ کیا اللہ کی مرضیات میں اپنی حاجات میں خرچ کیا یا زیب و زینت کی زیادتی اور حرام چیزوں کے حاصل کرنے میں اپنے مال کو خرچ کیا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا یا اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا مالی منتس بہ و فیمان فک و ماد علم اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا پانچواں سوال سب سے بھاری سوال ہے جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا اللہ کے کتنے آکام ہیں کتنی باتیں ہیں دین کی انسان جانتا ہے لیکن ان کو اپنے ذہن کے سٹور ہاؤس میں ایسا رکھ دیتا ہے کہ سالوں سال وہ چیز پڑی رہتی ہے کبھی کام میں نہیں آتی ہے کبھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے کتنی باتیں دین کی سن لیتا ہے علماء کی خطابات سنتا ہے کتنی کتابیں پڑھ لیتا ہے کتنے حکم اللہ کے جانتا ہے کہ یہ فرض ہے یہ لازم ہے کتنی باتیں دین کی جاننے کے باوجود آدمی ان پر عمل نہیں کرتا ہے آپ یہ نہیں سمجھے کہ اس معلومات میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے اور بس جاننے کے بعد انسان پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایک انسان سے قیامت کے دن یہ سوال ہونے والا ہے کہ جو کچھ تو جانتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا تو ایک انسان کو قیامت کے دن کی تیاری اگر کرنا ہے تو یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے اس کو اپنے سفر کی شروعات کرنا چاہیے آدمی سوچے میں کیا کیا جانتا ہوں اور آدمی سوچے کہ میں اس پر کتنا عمل کرتا ہوں اپنے علم اور عمل میں مطابقت پیدا کرنا ولایت کی ابتداء ہے اس کو یاد رکھیے نجات کی اللہ کے تقرب کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے ایک انسان اپنے علم اور اپنے عمل میں مطابقت پیدا کرے اس کا علم صحیح ہو اور اس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو یہاں سے انسان اللہ کا مقرب ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کو قیامت میں یا تو اللہ کے مقربین کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا یا پھر اللہ کے مجرمین کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان عمل سے دور کیوں ہوتا ہے کیوں وہ فرائض کو ترک کرتا ہے کیوں وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے کتنے لوگ ہیں جو دین جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں نمازیں پانچ وقت کی فرض ہیں لیکن کئی کئی دن گزر جاتے ہیں ان کی پانچ وقت کی کیا ایک وقت کی بھی نماز نہیں ہو پاتی ہے کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے کام کاج کی وجہ سے نمازیں ترک کر دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر نمازیں برباد کر دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو کسی سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مہمان آ جانے کی وجہ سے نمازیں قضا کر دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو باہر سفر میں جانے کے بعد یہیں اپنے علاقے میں یہاں وہاں کسی کے گھر چلے گئے نمازیں برباد کر دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے نکل جاتا ہے لیکن روزے کبھی روزے تیس پورے نہیں ہو پاتے ہیں شروعات کے جوش کے کچھ روزے ہوتے ہیں اور آخرت کے آخر میں کچھ بڑے روزے ہوتے ہیں جو آخری عشرے میں ہوتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو حجاب ترک کیے ہوئے ہیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں کوئی منع کرنے والا نہیں کتنی خواتین ہیں شوہر کے بولنے کے باوجود وہ حجاب نہیں کر پاتی ہیں کتنی خواتین تو ایسی بیچاری ہوتی ہیں کہ وہ کرنا چاہتی ان کو مجبوری ہوتی ہے لوگ ان کو منع کرتے ہیں شوہر منع کرتا ہے لیکن کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو حجاب ان کا شوہر ان کو حجاب کرنے کے لیے کہتا ہے سماج میں حجاب لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ حجاب نہیں کر پاتی ہے. کتنی خواتین ہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے مہینے مہینے بلکہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے قرآن کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو گانے گانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی کا ذکر کرنے کے لیے زبان ہلتی نہیں ہے کہاں تک بیان کیا جائے کتنے لوگ ہیں جو دین جانتے ہیں لیکن زندگی میں حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے بے عملی کیوں آتی ہے کیوں انسان گناہوں کے پیچھے چلا جاتا ہے کبھی کچھ ہوا تکلیف ہو گئی اللہ سے ناراض ہو گئے چھوڑ دیا دین غصہ پورا دین پر اللہ پر نکال دیا چار دن دی نماز پڑھی اس کے بعد بچہ بیمار ہو گیا یا تجارت میں نقصان ہو گیا یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا گھر میں جھگڑا ہو گیا نمازیں بند تلاوت بند سب کچھ بند اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع غصے میں آتی انسان دین پر غصہ نکالنا شروع کرتا ہے بے عملی کیوں آتی ہے کیوں آدمی اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا ہے اور کیوں انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے نیکی سے دور گنا سے قریب کیوں ہو جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا علاج ہے سب سے پہلی چیز گناہوں کی بے عملی کی وجہ شیتان کا شر کو مزین کرنا ہے سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے انسان کا سب سے بڑا دشمن شیتان ہے جو برائیاں خوبصورت بنا کے بتاتا ہے اور نیکیوں کو مشکل اور نفس کے اوپر بھاری بنا کے پیش کرتا ہے ایک انسان کرنے کے کام نہیں کرتا ہے اور نہیں کرنے کے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو وہ تمہیں وہ اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے انما يدعو حزبه وہ اپنے لشکر کو اپنی افواج کو اپنے ماننے والوں کو اپنی طرف بلاتا ہے کیوں بلاتا ہے ليكون من اصحاب السعير تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی ہو جائیں وہ جانتا ہے وہ خود جہنم میں جانے والا ہے وہ جانتا ہے وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ جانتا ہے خود اللہ تعالی کی طرف سے قیامت کے دن تک اس پر لانچ ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے ٹھکانہ نہیں ہے جو وقت جہنم سے چھٹکارے کا ملا ہے جو وقت جہنم سے چھٹکارے کا ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے قیامت تک کے لیے اب وہ چاہتا ہے کہ اس وقت میں جتنے لوگوں کو جہنمی بنا سکے بنا لے جتنے لوگوں کا عقیدہ بگاڑ کے شرک میں ان کو ڈال دے جتنے لوگوں کو موقع مل جائے بدعات میں ابتلا کر دے جتنے لوگوں کو چاہے اللہ کے حکموں سے دور کر دے جتنے لوگوں کو چاہے گناہوں میں پھنسا دیں شیتان چاہتا ہے شیطان انسان کا دشمن ہے وہ انسان کو وسفسوں کے ذریعے سے گناہوں میں ڈالتا ہے وہ انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے نیکیوں کو ٹالنے کے وہ انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے گناہوں کی طرف لپکنے کے وہ انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے توبہ کے دیر سے کرنے سے گناہ کرنے کے بعد دل میں ڈالتا ہے اللہ غفور رحیم ہے گناہ کے بعد دل میں ڈال رہے بھی تو جوانی ہے بڑھاپے میں عمل کریں گے توبہ کے بارے میں جمعہ کے دن کریں گے بعد میں کریں گے اچھے سے توبہ کریں گے تحجت کے وقت میں کریں گے اکیلے میں کریں گے ہاتھ اٹھا کے کریں گے گڑ کے کریں گے انسان کے امال کو ٹالتا رہتا ہے توبہ کو ٹالتا رہتا ہے اور گناہ گناہ کے بارے میں کرتا ابھی کر لیں موقع ملے گا نہیں ملے گا بعد میں ان عدو شیتان تمہارا دشمن ہے فتقید ہوا تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو اللہ تعالی نے شیطان کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی اور کہا شیطان تمہارا دشمن ہے اس کے باوجود اس کے باوجود ایک مسلمان شیتان کو اپنا دشمن نہ مانے کتنے افسوس کی بات ہے یا اس کو اپنا دشمن مانتا ہوں لیکن دشمن ماننے کے باوجود اس کے ساتھ دوستی جیسا معاملہ کرے اس کے ہر وسپ کو ایسے مان لے گویا کہ نبی کی بات کو مانتا ہے آپ بتائیے اس سے زیادہ افسوس اور ناکامی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے تو یہ پہلی وجہ ہے آپ دیکھیے مثال کے طور پر شیتان کس طرح سے انسان کو بے عمل کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال اس کی بیان کی آپ نے فرمایا رَأسِ إِذَا، إِذَا هُوَ نام قید الشیت شیطان انسان کے سر میں اس کی گدی میں یعنی پچھلے حصے میں سر کے تین گرہ لگاتا ہے نوٹس لگاتا ہے گاٹھیں باندھتا ہے جب وہ سو جاتا ہے تو تین گرہ اس کے سر میں لگاتا ہے یا غریب کل اور ہر گرہ پر ہر گاٹھ پر کہتا ہے آلئی کا لئی لن طویل فرق آلئی کا طویل تیرے پاس ابھی لمبی رات ہے سوتا رہے فرق لمبی رات ہے ابھی تو بہت دیر ہے. اب دیکھیں جتنے لوگ رات میں اٹھتے ہیں وہ اپنے خیالات دیکھیں وہ سوتے بھی تو بہت وقت ہے فجر میں ہیں علیہل طویل ابھی تو لمبی رات باقی ہے فرق پھر سوجا سوتا رہ آپ فرماتے اگر اس کی نیند کھل جائے اور وہ اللہ کو یاد کرے اللہ کا ذکر کریں کتنے لوگ ہیں نیند سے اٹھتے ہیں اور تجارت کی اور روٹی اور سالن کی فکر میں لگ جاتے ہیں ناشتے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اتنے لوگ جو نین سے اٹھتے ہی دعا پڑتے ہیں الحمد للہ نین سے اٹھنے کے بعد اگر وہ دعا کر لیتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے ایک گرا کھل جاتی ہے ایک پھندا کھل گیا شیتان کا دیکھیے اللہ کی یاد نجات ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک گرا کھل جاتی ہے فَإن پھر اگر اٹھ کر وہ وزو کر لے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے ف انصل انحلت پھر اگر وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے وضو کرنے کے بعد تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے کی نماز پڑھ لے کم سے کم فجر کی ہی پڑھ لے اگر وقت ہو گیا ہے ف انص اللہ انحلت پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے فائدہ کیا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں وہ جب صبح ہوتی ہے اور نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نشیت نفس وہ صبح ہوتی ہے تو اس حال میں صبح اس کی ہوتی ہے کہ وہ نشیط ہوتا ہے فریش ہوتا ہے طیب النفس ہوتا ہے خوش مزاج ہوتا ہے آدمی کا موڈ آج آدمی سوچتا ہے کہ اچھی اچھی باتیں سوچو فلمیں دیکھو تماشا موج مستی کرو واقعی دینی چیز ہے جو انسان کے دل میں اشراح پیدا کرتی ہے ورنہ وقتی پین کلر کے طور پر ایک انسان جو ہے وقتی طور پر ایک آدمی ہو سکتا ہے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہو جائے لیکن واقعی واقعی اس کو خوشی کب ملتی ہے واقعی خوشی تب ملتی ہے جب اللہ تعالی کی طرف سے اس کو خوشی ملتی ہے کوئی انسان اپنے آپ ہاں کو خوش نہیں کر سکتا ہے وہ ان اب ہے وہ اب کا اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور اڑاتا ہے خوشی اور غم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے کتنے دنیا کے لوگ ہیں خوشی کے سارے اسباب جمع کر لیتے ہیں لیکن دل میں غم دل میں پریشانی دل میں ٹینشن پھر بھی باقی رہتا ہے کیوں خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے راحت اور سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ بکر اللہ تقمہ خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاصبح نشیطن طیب النفس واदमी صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ ایک دم فریش ہوتا ہے خوش مزاج ہوتا ہے وہ الا اصبح خبیث النفس اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے اور علی کل لیل کا کلمہ سن کے پھر سو جاتا ہے اور نہ ذکر کرتا ہے نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور فجر بھی غائب ہو جاتی ہے اٹھتا ہے تو کیسے اٹھتا ہے خبیس نفس اس کا مزاج خباست اور گندگی گھٹیا پن والا ہوتا ہے اور فرماتے کسلان ایک دم مریل بن کے اٹھتا ہے کسلان کے لیے بہت اچھا لفظ یہ ہے ایک دم سست کسلان بدن نڈھال ہوتا ہے اس کا سستی سستی اس میں ہوتی کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے حدیث میں خود ہے ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فلاں آدمی صبح تک سوتا رہا نماز بھی نہیں پڑھا اس نے آپ نے فرمایا را کا یعنی یہ وہ آدمی ہے بال شیتان فی ادنی ہی ایک روایت میں ادنی ہی اس کے دونوں کانوں میں شیتان پیشاب کر کے گیا آپ بتائیے کون آدمی ہے جو اپنے کانوں کو شیتان کے لیے استنجا خانہ بنا لے کتنی شرم کی بات ہے یہ پہلی چیز ہے اور یہ پہلا دشمن ہے جس سے ہوشیار رہنا ضروری ہے آدمی شیطان کو برا بھلا کہنے میں بہت زیادہ الفاظ ڈکشنری کے استعمال کر لیتا ہے شیطان کو برا کہنا اصل نہیں ہے شیطان کی برائی سے بچنا اصل ہے اللہ نے ہم کو یہ نہیں کہا جتنی چاہے شیطان کو آپ بری بری باتیں کہو گالیاں دو اس پہ لانتیں کرو اللہ نے اس کا مکلف ہم کو نہیں بنایا اللہ نے فرمایا ان لکم الدھ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ لوگ ہیں جو مجمع میں شیطان پر لانتیں کرتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اکیلے میں شیطان کے فرما بردار اور اس کے ماننے والے بن کر جیتے ہیں اصل چیز شیطان کے پھندے سے نکلنا ہے اصل چیز شیطان پر لانت کرنا اور اس کو برا بولنا نہیں ہے تو پہلا بے عملی کا اور برائیوں کا سبب کیا ہے شیطان انسانوں کو گناہ کی چیزیں خوبصورت کر کے بتاتا ہے اور عمل سے روکتا ہے جیسا کہ آپ نے میں دیکھا مہلت دیتا ہے اور انسان کو راحت دکھا کے بے عمل کر دیتا ہے نمبر دو بے عملی کا دوسرا سبب کیا ہے گناہوں میں پڑھنے کا دوسرا سبب کیا ہے دوسرا سبب اگر ایک باہر ہے تو ایک اندر ہے اندر والا سبب کیا ہے آدمی کا اپنا نفس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ مقرر کیا اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنایا تو اس وقت میں ایک بہت اہم نصیحت اور ایک وصیت ان کو کیولما کیا احدرو کا نفس کلتی بے نہ جمبیک سب سے پہلی چیز جس کے سلسلے میں میں تمہیں خبردار کرتا ہوں وہ تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے دونوں بازو کے درمیان ہے یعنی تمہارے سینے میں ہے سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے جس سے ڈرنا ضروری ہے جس کے بارے میں احتیاط کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے وہ تمہارا اپنا نفس ہے کیونکہ نفس انسان کو وہ کام کرواتا ہے جو بعض اوقات شیطان بھی نہیں کرواتا ہے آپ بتائیے شیطان کہاں سے گیا شیطان کو کون سے شیطان بڑھ گیا آپ غور کریں کبھی شیطان کو کس کس شیطان نے شیطان بنایا یہ اس کا اپنا قبر تھا اس کا نفس تھا اللہ کے حکم کے آگے ابا وسط برا من نم القافرین نے شیطان کو کون آیا تھا بھڑکانے کے لیے لیکن شیطان کا اپنا نفس تھا اس کی انا تھی کالا ان خیر ہو اس نے کہا میں سے بہتر ہوں خلق تنیمار خلق تعمین اس کو آگ سے پیدا کیا اس کو مٹی سے بنایا ہے اب ابستک اس نے انکار کیا اور گمنڈ میں آ گیا۔ تو انسان کا اپنا نفس ہے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے انسان کا اپنا نفس ہے جو زد پر اس کو ڈال دیتا ہے انسان کا اپنا نفس ہے جو تکبر کی وجہ سے بعض اوقات نہیں کیا نہیں کر پاتا ہے کہ فلاں کو بتا رہا ہے نماز پڑھو ہم کیوں پڑھیں ہمارے سامنے کا لڑکا ہے ہمارے سامنے کی یہ بچی ہے ہم کوئی بتائے گی نماز پڑھو اس کے بولنے سے ہم پڑھیں گے نفس کی وجہ سے انسان بہت ساری نیکیوں سے رہ جاتا ہے ان کی بات ہم کیوں مانیں ان کی بات ہم کیوں مانیں نفس کی وجہ سے اور نفس گناہ کو مزین کرتا ہے نفس کے دو پرابلم میں یاد رکھی ہے ایک نفس لذت چاہتا ہے اور دو نفس راحت چاہتا ہے لذت لذت کی چاہت کی وجہ سے پانی کی بجائے شراب بھی پینے لگتا ہے اور نکاح سے آگے زنا تک جاتا ہے اور حلال رزق سے آگے بڑھ کے حرام چوری جھوٹ دھوکا غبن خیانت سب کچھ کرنے لگتا ہے یہ لذت چاہیے اس کو مال چاہیے اس کو نفس کی تسکین چاہیے اس کو تو حلال سے آگے حرام میں کیوں جاتا ہے اس لیے کہ نفس لذت کی حد بندی نہیں چاہتا ہے اس کو آزادانہ لذت چاہیے حلال سے بڑھ کے حرام تک جاتا ہے تو ایک تو لذت چاہتا ہے نفس نمبر دو راہ چاہتا ہے راہ چاہنا یہ ہے اللہ نے انسان کو راحت منع نہیں کی راحت اچھی بات ہے آدمی سوئے آدمی کھائے پیئے آدمی اچھے سردی گرمی کے جوڑے پہنے گھر میں رہے بارش میں چھتری استعمال کرے جو بھی دوائی استعمال کرے تو راحت اچھی چیز ہے لیکن نفس یہ چاہتا ہے کہ راحت اتنی اختیار کرے ایسی راحت پائے کہ اللہ کے حکموں کو بھی توڑ دے ایسی راحت جو اللہ کے حکموں سے انسان کو روکے حرام ہے مثلا فجر کا وقت ہے نفس چاہتا ہے راحت اس کو آرام چاہیے رات کو بہت تھکا ہے اب راحت چاہیے اس کو دوپہر میں سو گیا سر کا وقت ہو رہا ہے راحت چاہیے اس کو رات ہو گئی بہت تھکیا ایشا کی نماز جی نہیں کر رہا پڑھنے کو نفس کیا چاہتا ہے اللہ کا حکم توڑ کے راحت حاصل کرو رمضان کا مہینہ ہے روزہ بہت بھوک لگتی کون پیاس بھوک پیاس برداشت کرے راحت چاہیے حجاب دھوپ میں جائیں گے دم گھٹتا ہے کون تکلیف اٹھائے کون تکلیف اٹھائے نفس راحت چاہتا ہے نفس راحت چاہتا ہے لیکن ایسی راحت جو اللہ کی چاہت کے خلاف ہو ایسی راحت جو اللہ کی چاہت کے خلاف ہو قیامت کے دن ندامت اور مصیبت کا ذریعہ بنے گی انسان کو چاہیے کہ راحت وہاں تک اختیار کرے جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے لیکن اللہ کا حکم توڑ کے راحت حاصل کرنا جائز نہیں ہے تو دوسری چیز جو انسان کے لیے مصیبت ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے اور نفس انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذتوں سے ڈھکی ہوئی ہے جہنم کی آگ شہوتوں سے لذتوں سے ڈھکی ہوئی ہے اور جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کو بڑی بھاری محسوس ہوتی ہیں اس کو امام الباری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے اب اس حبی سے بہت بڑی بات معلومی ہوتی ہے یہ کہ آدمی اکثر اوقات جہنم کا ذہن سے خیال نکل جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس کی نگاہ شہوتوں پر ہوتی ہے لذتوں پر ہوتی ہے خواہشات پر ہوتی ہے خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور ایک انسان لذتوں کی چاہت میں اپنے انجام کو بھول جاتا ہے یاد رکھیے اس کو آپ دیکھی چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہو آفس میں کام کرنے والا آدمی ہو یا گھر والی کوئی خاتون ہو خواہشات اور لذتوں کی وجہ سے ایک انسان انجام کو بھول جاتا ہے بچہ کھیلتا رہتا ہے امتحان کو نظر انداز کرتا رہتا ہے پھر جب امتحان کا وقت آتا ہے ٹینشن آ جاتا ہے تو لذت کی طلب انسان کو اپنے انجام سے اندھا کر دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ جو اللہ کی مرضی کو توڑنے گنا کی وجہ سے دہکائی گئی ہے گناگاروں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے اس کو کیا چیز ہے جو ڈھانپ دیتی ہے انسان کی کوئی کیا چیز ہے جو ان سے چھپ جاتی یہ چیز ہے چیزیں آپ فرماتے ہیں حوجی بتل جنت بشاہوات حوجی بتل نارو بشاہوات کہ جہنم کی آگ کو شہوتوں نے ڈھاپ لیا ہے لذتوں نے ڈھاپ لیا ہے اور وہ حجبت بتل جنت اور جنت جنت کو ڈھانپ رکھا ہے کن چیزوں نے ایسی چیزوں نے جو نفس پر بڑی بھاری ہے امام انوی کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر ان شہوتوں میں پڑ جائے یہ پردہ ہے جیسے کہ ایک پردہ ہو اور اس طرف کھائی ہو آدمی اس پردے کی وجہ سے کھائی کو دیکھ نہیں پاتا ہے اب آدمی اگر اس پردے کی وجہ سے آگے بڑھ کے نکل جائے وہ کھائی میں گر جائے گا اسی طرح سے ایک آدمی اس پردے, سے, اس پردے کی وجہ سے جہنم کو دیکھ نہیں پاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے داخل ہو جاتا ہے اور جہنم میں گر جاتا ہے دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو جنت کو دیکھ نہیں پاتا ہے کیوں سامنے پردہ پڑا ہوا ہے اس کی نگاہ اللہ کے حکموں کی تکلیف اور گناوں سے روکنے کی مجاہدہ اس پہ پڑا رہتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے یہی تکلیف ہوتی ہے جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے ملنے والی ہے یہ تکلیف اس کے لیے پردہ بن جاتی ہے اور وہ اس تکلیف کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے تو جنت کو پر رکھا ہے کسی نے ایسی چیزوں نے جو نفس پر بڑی بھاری ہے تو یہ دوسری وجہ ہے جو ایک آدمی کو ایک آدمی کو اللہ کے حکموں کے توڑنے کی طرف لے جاتی ہے اور نیکیوں سے روکتی ہے تیسری چیز کیا ہے ایک آدمی کیوں دن سے دور ہو جاتا ہے دنیا کا جلد ملنا اور آخرت کا بعد میں آنا دنیا کیا ہے آج کرو آج ملے گا اور آخرت آخرت کل ملے گی آج نہیں ملے گی تو یہ سب بعد میں ملنے والا ہے بعد میں ملنے والا ہے آج کا لے لو کل کا کل دیکھیں گے تو ایک انسان اکثر اوقات دنیا میں آج کی لذت کو مقدم رکھتا ہے اور کل ملنے والی جو آخرت ہے کل ملنے والی آخرت کو پسے پش ڈال دیتا ہے آج کی لذت حاصل کرنے کی چاہت میں وہ کل کی لذت آخرت کی لذت کو پسے پش ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل بل تو ہبون العجیلا و ہرگز نہیں بلکہ تم کل بل تو بلکہ تم جلد ملنے والی العاجلہ دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہو وہ تدار اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو تو دنیا آدمے کے سامنے دنیا کی زیب و زینت ہے دنیا کی لذتیں انسان کے سامنے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس کے آگے پار آخرت کو دیکھ نہیں پاتا ہے وہ انہی لذتوں میں کھو جاتا ہے وہ کھانے پینے لباس جاب یہاں کی لوگوں کی بیٹھکیں اور ان تمام چیزوں میں کھو جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے تو آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے نہ جنت کی لذتیں انسان کے سامنے ہیں نہ جہنم کی عذاب انسان کے سامنے ہیں اس لیے ایک آدمی دنیا میں جو کچھ سامنے ہے اسی کی اسی کی چاہت میں پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے <سلام> یا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات دنیا ولا یغر کم الغرور اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے ن کمب اللہ غرور اور وہ بڑا دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کرتے ہیں اے لوگ اللہ کا وعدہ حق ہے قیامت کا دن آنے والا ہے انسان سے اس کے اعمال کی پوچھ ہونے والی ہے انسان کو اپنی زندگی کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے فلا تغرن کم الحیات دنیا خبردار تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا چل رہی ہے تم یہ نہ سمجھتی رہو کہ موت نہیں آنے والی ہے قیامت کا دن دکھائی نہیں دیتا ہے نا سمجھو کہ قیامت نہیں آنے والی ہے کوئی کسی کو ہاتھ پکڑ کے پوچھتا نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا یہ مت سمجھو کہ کوئی دن ایسا اور آنے والا نہیں جس میں انسان سے اس کے, عمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا دنیا یہاں کی دنیا کی زیب و زینت دنیا کی آزادی کہیں تمہیں غفلت اور دھوکے میں مبتلا نہ کر دے ولا يغرنکم نم الغرور غرور کہیں وہ بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یعنی وہ شیتان تمہیں کہیں غفلت میں اور اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے یا ادومنی الشیطان الا غرورا یا وہ وعدے کرتا ہے تمنایں دلاتا ہے وہ یمن و ما یا ادم شیطان غرورا اور شیطان کا جو بھی وعدہ ہے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے تو تیسری چیز یہ ہے کہ آدمی دنیا کو دیکھتا ہے آج کرو آج مل جاتا ہے کوئی چیز بیچو پیسہ فوراً مل جاتا ہے یہاں کی لذتیں فوراً مل جاتی ہیں آدمی پیسہ پھینک اور چیزیں حاصل کر فوراً اس کے پاس ساری چیزیں آ جاتی ہیں جھوٹ بولو بچ جاتے ہیں دھوکہ دھو مال آ جاتا ہے اخلاص چھوڑ کے رہا کاری کرو عزت مل جاتی ہے ایک انسان دنیا میں فوراً سب کچھ مل جاتا ہے آخرت آخرت تو بہت بعد میں آنے والی ہے قیامت آئے گی حساب ہوگا پھر اس کے بعد جنت جہنم ہے اور بہت بعد میں ملے گا بہت ساری دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے آج نقد کل ادھار آج نقد کل ادھار انسان کی مزاج میں انسان کی مزاج میں اللہ نے بنے ہے کل کی بجائے آج والے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے لیکن واقعی یہی امتحان ہے ایمان کا کیونکہ جو سچی اللہ پر یقین رکھتا ہے سچی طلب جس میں ہے یقین جس کے دل میں بھرا ہوا ہے وہ کہے گا اللہ آج دے یا کل دے اللہ نے وعدہ کیا ہے دینے کا اللہ ضرور دے گا اور ٹھیک ہے اللہ نے اگر کل دینے کا وعدہ کیا ہم انتظار کریں گے آج محرومی پر راضی ہو جائیں گے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے تو واقعی ایمان انسان کو آخرت کے لیے صبر کرنے والا بناتا ہے تو تیسری چیز جو انسان کو اکثر اوقات بے عمل بنا دیتی ہے اور غفلت میں ڈال دیتی ہے وہ یہ کہ آخرت فوراً نہیں آتی ہے آخرت میں بہت ٹائم دکھائی دیتا ہے نہ جنت دکھتی ہے نہ جہنت دکھتی ہے اور ایک انسان دنیا میں کچھ کرتا ہے فوراً مل جاتا ہے آخرت فوراً نہیں ملتی ہے تو آدمی دنیا سے دور دنیا سے قریب ہوتا ہے آخرت سے دور ہو جاتا ہے چوتھی چیز جو انسان کے دین پر اثر ڈالتی ہے اس کو دین اعتبار سے کمزور کرتی ہے بے عمل بنا دیتی بلکہ گناگار بناتی ہے وہ کیا ہے چوتھی چیز دنیا کی تکلیفیں دنیا کی مصیبتیں ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے سمئی ابود اللہ الحرف لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ومین النا سمیہ ابود اللہ اللہ حرف م. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی بندگی اختیار کرتے ہیں اللہ کے کی بندے کیسے بنتے ہیں پورے دن پہ نہیں آتے ہیں بارڈر پہ رہتے ہیں انبی اگر کوئی بھلائی ان کو پہنچتی ہے راحت مل جاتی ہے فائدہ مل جاتا ہے بہت مطمئن رہتے ہیں بہت اچھا چل رہا ہے وہ انسابت فتنا اور اگر فتنہ کوئی آ جائے آزمائش آ جائے تکلیف آ جائے ان کالا بالاج ہی اپنے منہ پھیر کے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے خصیرہ دنیا و آخرہ یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی اور گھاٹا ہے ذالکہ الخسران المبین یہ کھلا خسارہ ہے یہ کھلا گھاٹا ہے کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ اگر دین پہ چلنے سے عزت مل رہی ہے دین پہ چلنے سے مال آ رہا ہے دین پہ چل رہے ہیں تو اچھا اچھا ہو رہا ہے خوش اللہ کا بڑا احسان ہے ہا دام فتل رب گھر پہ لکھ کے بھی لگا دیں لیکن تکلیفیں آنے لگے پریشانیاں آنے لگے شرک چھوڑا مصیبت آئی بچہ بیمار گھر میں فاقا رشتے داروں سے جھگڑے اللہ کو ہم ہی ملے تھے کیا اللہ کو ہم ہی ملے اللہ کسی اور پہ تکلیف نہیں ڈالتا دین پہ چلنے والوں کا ہی برا ہوتا ہے جانے دو, چھوڑ دو پہلے ہی اچھے تھے مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے دین پہ چلنے سے دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے اللہ نے فرمایا خسر دنیا وقرہ یہ دنیا کا بھی گھاٹا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے اور اصل نقصان آخرت کا ہے کہ ایک آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹے میں پڑ جائے یہ کھلا گھٹا اس سے زیادہ گھاٹا کیا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خسارا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں چلا جائے تو یہ کس کے فرمایا اس آدمی کے لیے اس انسان کے لیے جو تکلیف آنے کی وجہ سے منہ پھیر کے دین کو سلام کہہ دیتا ہے کہ نہیں چاہیے ہم کو بھائی ایسا ہم کو رات والی زندگی چاہیے کون تکلیفیں اٹھائے کتنے لوگ ہیں قرآن و سنت پر جب آتے ہیں اور اندھی تقلید چھوڑ دیتے ہیں شرکیات اور خرافات چھوڑ دیتے ہیں اب کسی کے برتھ ڈے میں نہیں جا رہے اب گیارہویں میں نہیں جا رہے اب کنڈوں میں نہیں جا رہے اب جب اس طرح سے کرنا شروع کرتے ہیں رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے ہاں یہ تو ایسے لوگ ہیں یہ پُرانے ہیں اب لوگوں کے سلام بھی تانا محسوس ہونے لگتے ہیں لوگ مجلسوں میں جب ہم جاتے ہیں چار چار پانچ پانچ لوگ اپنے اپنے گروپ بنا لیتے یہ اکیلا رہ گیا یہ اکیلا رہ گیا لوگ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں لوگ دعوتوں میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں پھر کبھی تکلیف بھی آتی ہے تو پھر تو سر پھر جاتا ہے دیکھو باہر لوگ تکلیف دینے ہو تو الگ اب اللہ بھی تکلیف ڈالنا شروع کر دیا اب انسان کیا ہوتا ہے دین سے ناراض ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ جب دنیا کی تکلیف آتی ہے تو اللہ سے ناراض ہو کے دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں سارا غصہ دین پہ نکالتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں کتنے نوجوان ہیں غصے میں آ کے داڑھی کاٹ دیتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کے حجاب چھوڑ دیتے ہیں کھلا گھاٹا ہے تو چوتھی وجہ بے دینی کی بددینی کی بے عملی کی دین سے دوری کی کیا ہے دنیا کی تکلیف ہے انسان کو سوچنا چاہیے دنیا کی تکلیف نکل جائے گی صبر کر لیں گے اخرت میں اللہ تعالی بہتر بدلا دے گا۔ تو یہ دنیا کی تکلیفیں بھی دین سے دور کرتی ہے۔ نمبر 5 بری صحبت انسان کو دین سے دور کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں <تصفح> <تصفح> الرجل علی دین خلیله فلينظر احدکم من یخال. aadmi apne dost ke deen par hota hai فلینگ کو تم میں سے دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے اس کو امام ابو داودی نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے العلا دین خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی جیسی سنگت ویسی رنگت خصوصاً اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات انسان اچھا ہوتا ہے دیندار ہوتا ہے لیکن کسی کے ساتھ اٹھک بیٹھک اس کی شروع ہو جاتی ہے کبھی پڑوسی بدل جاتے ہیں کبھی کالج میں کوئی سہیلی کوئی دوست مل جاتا ہے کبھی کسی سے تعلقات بن جاتے ہیں پھر دھیرے دھیرے ان کے ساتھ تعلقات بات چیت اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ان کے اثرات ان میں منتقل کرنا شروع کرتا ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ اچھے کے برے پہ اثرات تھوڑے لیٹ ہوتے ہیں اور برے کے اچھے پہ اثرات بہت سپیڈ میں ہوتے ہیں یہ ترتیب ہے آپ کسی چیز کو آپ اپنے گھر کی چھت پر جائیں اور کوئی چیز چھوڑیں سکا ایک ہے آپ ہاتھ میں پکڑے اور اس کو چھوڑ دیجیے نیچے جائے گا کہ اوپر جائے گا نیچے جائے گا وہ زوال جلدی آتا ہے کہ اگر کسی کو آپ چھوڑے رکھیں تو بھی اس میں بے عملی آ جاتی ہے ماحول سے دور ہو جائے دینی ماحول سے پھر بھی اس میں برائی آنا شروع ہوتی ہے لیکن اگر غلط ماحول مل جائے اور بری سنگت مل جائے آپ بتائیے اس کے اثرات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں تو بری صحبت کی وجہ سے بھی انسان میں برے اثرات آنے لگتے ہیں بعض اوقات پڑوسی ان کے پاس جانا نہ بیٹھنا ہوتا ہے غیبتیں شروع ہوتی ہیں دنیا کا مزاج ان کا ہوتا ہے زیورات دکھانا اچھے اچھے کپڑے دکھانا اس سے انسان کے اندر ہرس پیدا ہونا شروع ہوتی ہے خواتین میں عام طور سے ہوتا ہے ہاں ان کے پاس اتنے زیورات ہیں اب گھر پہ آنے کے بعد شوہر کا انتظار شروع ہو جاتا ہے کب آئیں گے اور کب لائیں گے کیوں لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اب ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جو دیندار نہیں ہے جن کی زینت ان کا اخلاق اور کردار نہیں ہے جن کی زینت ان کی خارجی نعمتیں ہیں جو آج ہیں کل نہیں بھی ہو سکتی ہیں جو قبر میں نہیں آنے والی ہے دیکھا فلاں کپڑے فلاں کے پاس اتنے زیور ان کی موٹر اور ہمارے پاس بائسیکل ان کے بچے کانوینٹ میں جاتے ہیں ہمارا کارپوریشن میں ان کے پاس دیکھو کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس اے سی ہے اور ہمارے پاس پنکھا بھی ہوا سے زیادہ آواز کرتا ہے کیا حال ہے ہمارا اب آخرت کی بجائے کہاں ذہن جانا شروع ہوتا ہے دنیا کی طرف شوہر پہ دباؤ آپ تو کبھی کچھ لاتے ہی نہیں اب شوہر بھی بیچارہ وہ بھی سوچتا ہاں چلو ٹھیک ہے ان کو خاموش خوش تو نہیں خاموش رکھنا اگر ہے تو ان کے لیے جو چاہیے لاؤ اب تنخواہ کم ہے اب کیا کریں گے یا تو قرض لیں گے یا پھر دھوکے بازی جھوٹ خیانت آرام بینک کے انٹرسٹ سے کچھ لے کے آ جائیں گے شروع ہوا کہ نہیں ہوا شروع ہو گیا سب مزاج بگڑتے بگڑتے حرام تک چلے گئے کہاں برکت آئے گی کہاں سکون آئے گا گھر میں تو بری صحبت دنیا داروں کی صحبت گناہ گاروں کی صحبت انسان کو بے دین بناتی ہے اس کی عملی خرابیاں بیٹھے باتیں کریں گپ شپ چل رہی ہے بیٹھے بیٹھے نماز کا وقت ہو گیا اب سامنے والا نہیں اٹھ رہا ہے اب وہ نہیں اٹھ رہا ہے, میں کیوں اٹھوں اب سہیلی بیٹھی ہے وہ دنیا تھا اب بولنے کو بھی شرم آ رہی چرم اور بہت تم دیندار ہو اب بولنے کو بھی شرم آ رہی نماز کا وقت ہو گیا عام متقی بہت آپ لوگ نماز بھی ضائع کرتی ہیں ہوتا ہے ایسا کسی کی نکاح میں گئے کسی کہیں گئے نماز برباد تو کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں جو صحبت کی وجہ سے تعلقات کی وجہ سے برے ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سبب ہے بگڑنے کا اولاد کے سلسلے میں خاص طور سے یاد رکھنا چاہیے بچی کالج جا رہی ہے سہیلیاں کیسی ہیں دیندار ہیں بے دین ہیں دیکھنا ضروری ہے بچہ اسکول کالج جا رہا ہے دوست کیسے کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے تو پانچویں وجہ بگڑنے کی بری صحبت ہے نمبر 6 بہت سارے لوگ عمل میں کمزور اور گناؤ کی طرف جانے والے بنتے اس کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اللہ غفور الرحیم ہے بہت سارے لوگ اس کو اپنے لیے جنت کا ٹکٹ بنا لیتے ہیں اللہ کی رحمت کو اپنی بصیرت کے لیے پٹی بنا لیتے ہیں یاد رکھیے اس کو بہت سے لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا عقیدہ ان کی عقل پر پٹی باندھنا ہو جاتا ہے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ پر جاتا ہے وہ گنا پر گنا کرتے ہیں اور کوئی بیچارہ مسکین ان کے پاس آیا اور ان سے کہے کہ اچھی زندگی گزارنا چاہیے عمل کرنا چاہیے ذرا عمل بھی کیجئے دین کی طرف آئیے گنا چھوڑیے ان کے پاس ایک ہی کلمہ ہوتا ہے ایک ہی نعرہ ہوتا ہے اللہ غفر الرحیم ہے اللہ غفر رحیم اللہ غفر الرحیم اللہ رزاق بھی ہے آپ کھانا چھوڑ دیں آپ کمانا چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ اگر غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ سزا دینے والا بھی ہے یہ آپ کو نہیں معلوم انا غفور الرحیم هو العلیم میرے بندوں کو خبر کر دو میں غفور الرحیم ہوں اور ان کو یہ بھی بتاؤ کہ میرا میری سزا بڑی دردناک ہے تو اللہ کا غفور الرحیم ہونے کا عقیدہ اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے ویسے جیسے سلف میں تھا سلف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیا صرف اللہ کی رحمت کا عقیدہ رکھتے تھے یا اللہ سے ڈرتے بھی تھے تو یہ اللہ کی رحمت کا عقیدہ بعض اوقات شیطان کی طرف سے انسان کے دل میں ڈالا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعدہم و یوم وما یعدہم الشیطان الا عرا شیطان وعد کرتا ہے تمنا دلاتا ہے اور شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں وعدے کرتا ہے ارے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے مغفرت کا شیر کے سوا سب معاف ہیں تمنا دلاتا ارے اللہ بڑا غفور رحیم ہے اللہ کتنے کیوں نہیں کرے گا سب کی کرتا تیری مغفرت نہیں کرے گا تیرا دشمن ہے کہ اللہ نے تمنا دلاتا ہے وعدے کرتا ہے بتا ابھی تو زندگی باقی ہے ابھی کہ محتاری کیا ابھی زندگی باقی ہے آگے جائیں گے کریں گے بعد میں عمل کریں گے ابھی اتنے فوراً کیوں کل سے عمل کریں گے ٹالتا رہتا ہے وَمَا إِلَّا غُرُورًا شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کیا اور کچھ نہیں ہے بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كنت رضی صلی اللہ علیہ میں علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا اس زمانے میں گدھے پر بھی سواری ہوتی تھی جو اس کو برا سمجھے وہ خود گدا ہے بال بدر پر کیسے اللہ کے کی نبی صلیم آج ہمارے یہاں وہ مایوب سمجھا جاتا ہے آج تو کوئی آدمی آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک کسان ہے وہ اپنے بیل گاڑی پر سوار کرتا ہے وہ بیل پر سوار ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ اسی پر سوار ہو کر راستے پر چلے لوگ ہنسیں گے ایک چیز کہیں بری ہوتی کہیں اچھی ہوتی ہے ٹانگے میں آپ آج بھی کچھ علاقوں میں آج بھی ٹانگے میں لوگ سواری کرتے ہیں لیکن یہاں کوئی ٹانگا نکالے گا لوگ ہنسیں گے تو کوئی چیز کہیں اگر معیوب سمجھی جاتی اس کا مطلب واقعی وہ مایوب ایسا نہیں ہے تو بعض اوقات لوگ گدے کو کچھ اور لفظ ذکر کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں تو گدے پر سواری کوئی بری چیز نہیں آپ دیکھیں بائبل میں خود دکھا ہوا ہے کہ اشار سلام نے بھی گدے ہی پر سواری کی تھی تو یہ پچھلے دور میں یہ اچھا سمجھا جاتا تھا اور کوئی عیب اس میں نہیں سمجھا جاتا تھا ہاں آج ہمارے یہاں پر گدھے کو اتنا زیادہ برا کہا گیا کہ اس پر سواری کرنے والے کو برا مانا جاتا ہے اس پر سواری کرنے والے کو برا مانا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں ہمار پر گدھے پر جس کا نام عفیر تھا سوار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں پکال آپ نے کہا اے حل تدری حق اللہ علی عباده وما حق علی اللہ اے ماس کیا تو جانتا ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے معلوم تجھ کو کل تو اللہ رسول میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کالا فن حق اللہ الباد اللہ شع ال اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ یعنی بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں وہ حق العباد یا اللہ اللہ ادبی بم یو شریک شعی ان اور اللہ پر بندوں کہ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی اس شخص کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہو یعنی دائمی عذاب نہ دے ہمیشہ کی جہنم میں وہ نہیں جائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا فکل یا رسول اللہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے کہ رسول فلا کیا میں لوگوں کو یہ بات نہیں بتاؤں اللہ کے کی رسول کیا ہے خوشخبری میں سارے لوگوں کو بیان نہ کروں فیت تک ان کو یہ خوشخبری مت دو وہ اسی کو تکیا بنا لیں گے وہ اسی پر تکیا کر لیں گے آپ بتائیے اگر ایسا ہوتا کہ بس اللہ سے امیدیں باندھو اور جو چاہے کرو تو آپ کہتے ہیں ہاں جاؤ سب کو بتا دو عمل کرو یا نہ کرو اللہ مغفرت کرنے والا ہے کیا آپ یہ پسند کرتے تھے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسی بات نہ بتائی جائے جس سے وہ عمل میں سست ہو جائیں جس سے ان کے اندر عمل کی کمزوری آ جائے آپ نے فرمایا اللہ تو بش انہیں اس کی خوشخبری مت دو وہ کیا ہو جائیں گے وہ اسی پر ٹیک لگا لے گی یعنی وہ اللہ کی رحمت کو سہارا بنا کر عمل میں کمزور پڑ جائیں گے لاتبشیر فیت تک تم ان کو اس یہ خوشخبری مت دینا ورنہ وہ بے عمل ہو جائیں گے وہ عمل میں کمزور پڑ جائیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان جہاں اللہ سے اللہ سے امید باندھتا ہے اللہ کی رحمت پر اگر اس کی نگاہ ہے تو وہی اپنی ذمہ داریوں پر بھی اس کی نگاہ ہونا چاہیے اللہ کی رحمت کو سہارا بنا کر بے عمل ہو جانا جاہروں کا کام ہے اور یہ شیطان کا حد کنڈا ہے کہ ایک آدمی کو بھرم میں رکھا جائے ایک آدمی کو بھرم میں رکھا جائے اور بے عمل بنا دیا جائے تاکہ قیامت کے دن یہ اللہ کے آگے زلیل اور ناکام ہو جائے تو یہ کچھ باتیں تھی جو آدمی کی بے عملی کے اسباب میں سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے اس لیے کہ اگر بیماری معلوم ہو تو علاج بھی معلوم ہونا چاہیے اور علاج سے پہلے بیماری بھی معلوم ہونا چاہیے تو دونوں چیزیں اگر معلوم ہو جائیں تو ہم صحیح طور سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آئیے اختصار ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے عمل پر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے گنا سے نکل کر دین داری کی طرف آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے نمبر ایک اللہ سے دعا کرنا چاہیے اس لیے کہ ڈوبتا ہوا سب سے اچھا کام یہ ہوتا ہے اس کو اگر تیرنا نہیں آتا ہے تو بچاؤ بچاؤ پکارتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے ایک آدمی جو گنا کی زندگی میں پڑا ہوا ہے ایک آدمی جو چاہ کے بھی عمل نہیں کر پا رہا ہے ایک آدمی جو شیتان سے لڑنے میں بار بار مار کھا رہا ہے نف سے لڑنے میں بار بار پاؤں پڑ رہا ہے ایسے آدمی کے لیے ابتدائی مرحلہ پہلا کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کریں اس لیے کہ دعا سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وہ میں یہ توقع جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایک آدمی اپنے ظاہر و باطن سے اللہ کی طرف متوجہ ہو وہ اللہ سے گڑ گڑائے اللہ سے مانگے اللہ میں دیندار بننا چاہتا ہوں اللہ مجھ کو دیندار بنا دے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگے اچھی زندگی اللہ سے مانگے دینداری عمل تقوا اور ساری جو خیر ہے اللہ سے مانگے تو پہلی چیز یہ کرنا چاہیے کہ ایک آدمی اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھے ہاں میں چاہوں تو دیندار بن سکتا ہوں نہیں ایسا اس کو یاد رکھیں میں چاہوں تو دیندار بند نہیں بالکل نہیں اللہ کی توفیق جب تک کہ نہیں ملتی ہے ایک آدمی واقعی نہیں کر پاتا ہے اللہ کی توفیق ملتی ہاں یہ انسان کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ طلب کی بنیاد پر ضرور توفیق دیتا ہے لیکن آدمی اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھے آدمی اللہ تعالی کی طرف نگاہ رکھے اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے لوگوں کو رہبری اور راستہ بتانے کے لیے بھیجے گئے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے لیے چنا جن سے پاکیزہ دل کسی اور مخلوق کا نہیں ہو سکتا ہے جس دل کو جبریل آسمان سے تشت میں پانی لے کر آئے اور زمزم سے جس کو دھویا گیا زمزم سے تشت لے کر آئے آسمان سے سونے کا برتن لائے اور زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا جس میں سے کالا ٹکڑا تھا وہ نکال کے پھینک دیا گیا اتنا صاف دل اور ایسے نبی جو نبیوں کے امام قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کرنے والے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ورفعنا رفا کا اے نبی آپ کا ذکر تذکرہ ہم نے اونچا کر دیا اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب خلیل اللہ کے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا گیا کر رہے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلب علی دینک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا کرتے تھے کسرت سے یہ الفاظ کہتے تھے کیا الفاظ ہیں یا مقلب القلوب اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے سبقل بھی علی دینک میرے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ بتائیے دل کا دین پر جمے رہنا اللہ سے مانگنے کی چیز ہے آدمی یہ نہ سوچے ہم کو تو سب معلوم ہے آپ کیسے گمراہ ہوں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور بنا اللہ بنا بعد اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما یہ دعا ہم کو اللہ نے سکھائی قرآن کریم ہے تو اللہ سے دل کے ثبات دین پر جماؤ اور ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے آپ دیکھیں ہر رکاج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو کوئی بھی نماز ہو ہر رکعت میں پڑھتے تھے المستقیم اے اللہ کو سیرا مستقیم کی ہدایت دے اے اللہ ہم کو سراط مستقیم پر جمع رکھ اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا ضروری ہے تو ایک عمل کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدب نے جبل رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی کیا دعا تھی وہ اللہ آئینی اللہ کا وہ شکری کا وہ حسن عباد اللہ میری مدد کر اللہ کا تیرے ذکر پر وہ کا اور تیرا شکر ادا کرنے پر میری مدد کر وہ حسن اور بہترین طور پر تیری عبادت کرنے پر میری مدد کر وکر شکر اور اللہ کی عبادت احسان کے ساتھ بہترین طور پر دو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے تو نمبر ایک بے عملی کا علاج کیا ہے اللہ سے مانگنا عمل کی توفیق اور عمل پر ثبات اور جماع نمبر دو انسان آخرت اور دنیا کا موازنہ کرے اور دو اعتبار سے آخرت اور دنیا کو دیکھے ایک خیر کے اعتبار سے اور دوسرے بقا کے اعتبار سے آپ دیکھیے دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت کچھ سوچ سکتے ہیں لیکن آپ کو دو چیزوں پر اپنی نگاہ کو رکھنا چاہیے اور اللہ نے وہ دو چیزیں بتائیے واقعی اگر دیکھیے اس پر ہم غور کرتے ہیں ہمارے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں سوچتے وقت میں ان دو چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے ایک دونوں میں بہتر کیا ہے نعمتوں میں بہتر کون سی ہیں دو بقا کس کے لیے ہے آپ دیکھیے یہ دو چیزیں اگر واقعی آدمی سوچے اس کو تو بہت اس کے دل کی حالت بدل سکتی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے بلطو زیرون الحیات الدنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو پریفرنس دیتے ہو زیادہ اہمیت دیتے ہو تمہارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے آخرت کے مقابلے میں بل تو اثرون الحیات دنیا تم دنیا کو نمبر ایک پر رکھتے ہو آخرت کے مقابلے میں لیکن ول آخرت و خیرون و ابقا لیکن بات یہ ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے کوالٹی کے اعتبار سے دیکھیے دنیا آخرت کے اعتبار سے کچرا بولنے کے لائقی کی بھی نہیں ہے دنیا کوڑا کرکٹ سے بھی زیادہ گھٹیا ہے آخرت کے مقابلے میں کچرا بھی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر آخرت کا فرض کر لیں اگر جنت کا کچرا بھی ہو حالانکہ ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ کچرا بھی اگر ہو فرض کر لیں تو بھی وہ دنیا کی بہترین سے بہترین نعمت سے زیادہ اچھا ہوگا اتنی آلہ ہے جنت سے. یہاں آپ بہترین سے بہترین چیز کو رکھیں آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے وہ کھانا لباس گھر سب گھٹیا وہاں کے کھانے سڑیں گے نہیں آپ آم کا ایک ڈبا لا کے رکھیے چار دنوں کے بعد آپ اس کو کھولیں آم کاٹیں بڑی تمنا سے ایک دم آم آدمی کاٹتا ہے ارے کیڑا نکلا اس میں سیب کاٹتا ہے ارے یہ تو سڑا ہوا نکلا کتنی چیزیں مٹھائیاں لاتا ہے بڑے اس سے ڈبا لا کے کھولتا ہے کھاتا ہے کھاتا ہے کیسا ہے سڑا ہوا ہے مٹھائی کا ایسی لذتی نہیں اس کے اندر ہوٹلوں میں جا رہا یہاں کھا رہا گھر پہ کھا رہا دل میں آج یہ تمنا ہے یہ بنا کے کھائیں گے بنا کے کھایا دل نہیں بھرتا اس سے آدمی کا آدمی کو لگتا نہیں کچھ اور چاہیے مجھ کو بڑے سے بڑا گھر سب کچھ ملنے کے بعد بھی انسان کو خالی پن کا احساس ہمیشہ باقی رہتا ہے یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے آخرت میں ایسا نہیں ہوگا آخرت میں پانے کا احساس کی لذت ہوگی دنیا میں پانے کی طلب کا احساس اس کو یاد رکھیے آپ دنیا میں پانے کی طلب کا احساس غالب ہوتا ہے آخرت میں پانے کا احساس غالب ہوگا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے پانا ملنے کے بعد بھی نہیں کچھ تو چاہیے اپنے کو یہ نہیں یہ نہیں دوسرا کچھ تو تھا جو چاہیے تھا میں یہ سمجھا اس کو ایک بچہ بھیڑ میں ماں کو تلاش کر رہا ہے ہر برقی والی عورت کیا اپنی ماں دکھتی ہے کسی کو بھی پکڑ لیتا سمجھتے میری والدہ ہیں رو رہا ہے اس کو طلب کسی اور کی ہے سمجھا کسی اور کو اسی طرح سے آدمی اس کے اندر طلب ہے اللہ نے جنت کی طلب اس میں رکھی ہے لذت کی طلب رکھی لیکن الٹیمیٹ لذت کامل لذت اس کی طلب انسان میں ہے دنیا میں کامل لذت نہیں ہے اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھ لیتا ہے لیکن جب اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے زیادہ یہ نہیں ہے اصل کچھ اور ہے میری طلب کچھ اور ہے اس کو یہ مل گیا لیکن یہ نہیں اصل یہ نہیں آسل تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وہ خیر آخرت بہتر ہے تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں وہ اور زیادہ باقی رہنے والی ہے زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا بہتر سے بہتر یہاں کی چیزیں ایک دن فنا ہونے والی ہے فنا ہونے سے پہلے جدا ہونے والی ہے آدمی دیکھیے یا تو چیز آدمی کو چھوڑ دے گی کھو گیا نقصان ہو گیا ٹوٹ گیا پھٹ گیا چوری ہو گیا یا تو آدمی اس کو چھوڑ دے گا مر گیا یا ہاتھ سے نکل گیا تو دنیا کی چیزیں یا تو انسان کو چھوڑ دیتی ہے یا انسان کو ان کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے تو یہاں کی چیزیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے لیکن آخرت نہ چیزیں انسان کو چھوڑے گی نہ جنت جنتی کو چھوڑے گی نہ جنتی جنت کو چھوڑے گا کوئی کسی کو نہیں چھوڑے گا نہ ان کو نکالا جائے گا نہ ان کو چھوڑنے کا ارادہ پیدا ہوگا لا یا بگو نہ انہا ہی والا جنتی جنت سے کہیں اور جانے کا خیال بھی نہیں کریں گے نہیں یہاں نہیں ہم کو وہاں جانے کا نہیں یہاں تو دنیا میں آدمی مالدار سے مالدار بھی کبھی بولتا ہے اللہ دنیا سے اٹھا لے کیوں یہاں نہیں چل رہا اس کا ایسا حال کبھی نہیں آئے گا اللہ جنت سے کہیں تو باہر لیجا سکون کے لیے کبھی نہیں بولے گا وہیں سکون ملے گا اس کو کیونکہ آپ دیکھیے روایت میں اللہ کے نبی صلی فرماتے جنتیوں سے اللہ کہے گا اے جنت وہ ڈریں گے کہیں نکالا تو نہیں جا رہا ان سے کہا جائے گا تم پہ ابھی کبھی موت نہیں آئے گی میں کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا تم ہمیشہ اس میں رہو گے اللہ کے رسول صلی اللہ سے فرماتے ہیں اتنی خوشی ان کو ہوگی اتنی خوشی ان کو ہوگی کہ اگر اللہ تعالی نے یہ طے نہیں کر دیا ہوتا کہ یہ اب نہیں مریں گے تو اس کی خوشی سے مر جاتے ہیں اتنی خوشی ان کو ہوگی تو دنیا گھٹیا ہے آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا گھٹیا ہے آخرت باقی رہنے والی ہے اور دنیا آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مد دنیا فالاخرتی الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع۔ دنیا کے مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈبو دے سمندر میں ڈبو دے فلنگ اور بیما ترجر دیکھے کہ اس کی انگلی کتنے پانی کے ساتھ باہر نکلی آپ بتائیں آپ سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالیں کتنا پانی ہاتھ پہ آیا اتنا کم پانی دنیا کی لذتیں اور نعمتیں ہیں اتنا کم انٹرٹینمنٹ دنیا میں ہے اتنا کم انجوائےمنٹ دنیا میں اصل انجوائےمنٹ آخرت میں ہے اور اللہ نے دنیا کو انٹرٹینمنٹوئمنٹ کے لیے نہیں بنایا ہے اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے دنیا اور دنیا فنا ہونے والی ہے کم ہے گھٹیا ہے اور ملی تو بھی سکون نہیں ملتا ہے نہیں ملنے تک ملنے کی چاہت ہوتی ہے اور ملنے کے بعد کھونے کا ڈر ہوتا ہے اور تمام نعمتیں ملنے کے پہلے تجسس ہوتی ہیں ملنے کے بعد بوجھ بن جاتی ہے اس کو یاد رکھیے نمبر تین آدمی اپنا علاج کس طرح سے کرے بے عملی بدینی کا نیکیوں کی قدر کرنا آدمی پیسوں کی قدر کرتا ہے آدمی اسی طرح سے بلکہ اس سے بہتر نیکیوں کی قدر کرے کیوں اس لیے کہ جنازے میں پیسے آنے والے نہیں ہیں قبر میں پیسے آنے والے نہیں ہیں کاؤنٹر پہ کوئی جا کے کچھ خرید لے وہاں پہ نہیں قیامت کے دن جیب انسان کو لباس ہی نہیں ملے گا برہنا ہوگا انسان پیسے نہیں ہوں گے وہاں پہ پیسے دے کے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے جیسے دنیا میں آدمی سوچتا ہے پیسہ نہیں ہوگا تو کیسا ہوں گا پیسہ نہیں تو کیسا آخرت میں ویسے ہی آدمی کے امال اور اس کی نیکیاں ہوں گی امال نہیں تو پھر کیسا یہ آدمی سوچے جتنی نیکیاں ویسی جنت جیسی دنیا کی مشقت ویسے آخرت کی جنت جتنی نے کیا اتنا بڑا مرتبہ جنت کا ایک مرتبہ ہے نہیں جنت کے سو مرتبے ہیں سو درجات ہیں اب کیا ہے جس کو جہاں ملا موقع بھاگے گا ایسا ہے نہیں جو پہلے جا کے جگہ پکڑا مل گیا نہیں جس نے وسیلہ لگا کے کسی کو سیٹنگ کر کے پہلے ہی جگہ پکڑ لیا نہیں جس کا جیسا عمل ویسی اس کی جنت تو موقع جنت بنانے کا یہاں ہے वहां जाके नहीं बोल सकता मेरे को ऊपर की जन्नत बहुत अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती है, लेकिन दुनिया में क्या करके आया है जैसी तैयारी करके आया हो वैसी जन्नत मिलेगी है। तो आदमी सोचे कि मेरी जन्नत का मदार मेरी नेकियों पर है मैं अगर चाहता हूं आप बताइए किसी की समझ लीजिए निन्यानवे नेकिया हो और सौ पे ऊपर का मरतबा है अगर नन्यानवे हो तो नहीं मिलने वाला हो ऐसा जरा अंधेरे में تکیب جب کروٹ بدلتے ہیں تو آج کیا کمایا سوچیں آپ لیکن دنیا کے اعتبار سے نہیں آخرت کے اعتبار سے سوچیں سوچیں اگر میرے پاس ایک نیکی کم رہ گئی اور اس ایک نیکی کے ملنے سے فردوس مل سکتی تھی جنت الفردوس اور ایک نیکی رہ گئی تو میں کہاں رہوں گا نیچے درجے پہ رہوں گا ایک نیکی سے فردوس کھو دیا کتنا ڈینجر لگتا سوچنے کو ایک نیکی سے آدمی فردوس سے محروم ہو جائے گا وہ ایک نیکی کتنی قیمتی نیکی ہوگی اگر کر لیتا کتنا اچھا ہوتا ایسا سوچیں گے تو وہ ایک نیکی آپ کو ایک تو نیکی ہے ایسا نہیں ہوگا ایک نیکی ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے ایسا لگے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کہ اور آپ سوچیے تو جنت کے بارے میں کہہ رہا ہوں اللہ حفاظت فرمائے اگر ایک نیکی کم پڑ گئی جنت میں جانے سے اور آدمی جہنم میں چلا گیا کتنا افسوس ہوگا سوچے گا ایک نیکی کر لیتا میرے گناہوں پر ایک نیکی بھاری ہو جاتی جنت میں چلا جاتا لیکن جہنم میں آ گیا ایک نیکی کے کم ہونے کی وجہ سے کتنا افسوس ہوگا اللہ تعالی فرماتا منصق الت موازین جس کا نیکیوں کا پلڈا بھاری ہو گیا فہو وفی عشر راؤ وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو اس کے دل کی رضا اور اس کے دل کی پسند اور اس کو راضی کرنے والی خوش خوش کر دینے والی زندگی میں ہوگا فہو وفی عشتر راویہ وہ دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا وہ عملہ من خفت نوازین اور جس کا نیکیوں کا پلڈا ہلکا ہو گیا فعم تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ یعنی جہنم ہوگا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نیکیوں کا پلڈا ہلکا ہونا آدمی کا جہنم میں جانے کا سبب بنے گا یصور القار یا ہمیں اللہ نے بیان کیا ہے تو آپ ہمیشہ سوچیں کہ میری نیکیوں کا کیا حال ہے میرا اکاؤنٹ کیسا ہے اپنا اکاؤنٹ ہم خود چیک کریں اگر نیکیاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو غفلت چل جائے گی لیکن ہم خود سوچیں ہماری نیکیاں ہمیشہ کم ہوتی ہیں اور نیکی کر دینا اصل نہیں ہے نیکی کا مقبول ہونا اصل ہے اس کو یاد رکھیں بہت سے لوگ قیامت کے دن نیکی کر کے آئیں گے لیکن وہاں ملے گی نہیں وہ کیوں اس لیے کہ اللہ کی, لیے کی نہیں تھی اللہ کی, لیے کی تھی تو سنت نہیں تھی اللہ کے کی لی کی تھی سنت بھی تھی لیکن دوسروں کے حقوق آگے وہ نیکی ان کے پاس چلے گی کسی پر ظلم کیا تھا کسی کو ستایا تھا کسی کو گالی دی تھی کسی کو مارا پیٹا تھا وہ آ کے بولے گا میرے پر, میرا اس کے اوپر حق ہے اس کی نیکی دے دی جائے گی پھر اب سوچے نیکیاں اپنے پاس کتنی بچتی ہیں سب دے دلا کے اینڈ میں کیا بچا اپنے پاس تو ضرورت ہے کہ نہیں ہے بہت ہے آدمی دنیا میں کیسے سوچتا ہے تنخواہ اتنی آئے گی اس کا اتنا دینا ہے اس کا اتنا دینا ہے, یہ خرچہ اس کی فیس بھرنی ہے, لائٹ کا بل بھرنا ہے گڈو دینا ہے. اب بچا کیا پھر بچا وہ اس میں سوچنا ہے کہ گھر کیسا چلے گا تو جنت کیسے چلے گی یہ بھی تو سوچیں سب بے دلا کے انڈ میں کیا بچے گا اپنے پاس آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ شَيْئًا کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھ و تلقن یعنی کسی نیکی کو کم مت سمجھ چاہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو اتنا چھوٹا اس کو بھی چھوٹا مت سمجھے چھوٹا نہیں ہے چھوٹا بڑا تب ہو جاتا ہے جب کم پڑھنے لگتا ہے آپ بس میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس پچاس پیسے کم ہیں ایک سٹاپ پہلے اترنا پڑے گا کم تب لگتا ہے چھوٹی چیز بھی قیمتی تب لگنے لگتی ہے جب وہ وزن کو ہلکا کرتی ہی ہیں جب اس کے نہیں ہونے کی وجہ سے پلڈا جھکنے لگتا ہے دوسری طرف تو ایک نیکی بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے ایسا اگر ایسا آدمی کو بیٹھے بیٹھے گانے گانے کی بجائے وہ قرآن پڑے گا بیٹھے بیٹھے فالتو باتیں کرنے کی بجائے وہ ذکر کرے گا وہ اپنے آپ کو بچائے گا. اپنے آپ کو بچائے گا چوتھی چیز چوتھی چیز عمل پر آنے کے لیے ہے کہ آدمی یہ بات یاد رکھے کہ نفس کو دبائے روندے رگڑے بغیر جنت نہیں ملتی ہے نفس کو کچھلے بغیر ایک آدمی جنت ہی نہیں بنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عن الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى کہ یقیناً وہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے فن الجنت هِيَ <الْمَعُوَى> اس کا ٹھکانہ جنت ہے ایک انسان اگر سوچے چلو میں نفس کو روندوں گا تو خود یہ لذت بن جاتا ہے اور یہ وہ لذت نہیں ہے جو دنیا کی لذت ہے یہ وہ لذت ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے دیکھیے بہت ساری دنیا کی لذت میں سکون نہیں ہوتا ہے دو چیزیں آپ الگ کریں الگ کریں اس کو لذت کو آدمی سکون سمجھ لیتا ہے سکون لذت کا کمال ہے ایک آدمی کو لذت مل رہی ہے کھا رہا لیکن سکون نہیں ہے زہر بن جاتا ہو پہن رہا لیکن لذت نہیں ہے کفن بن جاتا اس کے ہو اس, کی اس کو مزہ نہیں آتا ہے سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں لذتیں بہت ہیں سکون نہیں ہے لیکن سکون کہاں ملتا ہے سکون اللہ کی چاہت میں اپنی راحت کو ترک کرنا حصول اللہ کی چاہت کا حصول اور اپنی راحت کا ترک جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں یہ وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت خرید نہیں سکتی ہے اگر خرید سکتے تو فران سامان خرید لیتے نہیں خرید سکتے ہو اس کو تو یاد رکھیں کہ آپ کو آپشن ہے دو میں سے ایک چننا ہے آپ کو گٹیا لذت یا آلہ لذت گھٹیا لذت کیا ہے نفس کی خواہش پوری کرنا لذت حاصل کرنا یہ گھٹیا لذت ہے اعلی لذت کیا ہے جس میں سکون بھی شامل ہو جاتا ہے نفس کو روند کے اللہ کی چاہت پوری کرنا یہ بڑی لذت ہے نفس کی لذت کیا ہوتی ہے تھوڑی دیر کی لذت لیکن بعد میں ندامت تھوڑی دیر کی لذت دیکھیے نیند नी, کی وجہ سے الان بجا الارم بجا لیکن ہاتھ نے ڈھونڈا کہاں الارم بند کر دیا اور دن بول رہا ہے اٹھ نماز کا وقت ہو گیا ہے ہو گیا ہے, ازان بھی ہو رہی ہے لیکن سو گیا پھر سو گیا اسی طرح سے اب سونے کے بعد میں نیند کی لذت تو مل گئی لیکن اٹھنے کے بعد جو ندامت ہے وہ ندامت اس ساری لذت پر بات تھوڑی دیر کی لذت تھی وہ لیکن ندامت کیسی ہے ندامت کنٹینیو ہوگی ختم نہیں ہوگی لذت کیا ہو گئی ختم ہو گئی ندامت جو شروع ہوئی تو ختم ہی نہیں ہو گئی. وہ دل کا بوجھ بن گئی لیکن آپ دیکھیں اللہ کی خاطر اس نے تھوڑا نفس کو روندہ تکلیف ہوئی اٹھا ذکر کیا وضو کیا نماز پڑھی وہ جو وہ جو تکلیف تھی وہ تکلیف اب راحت میں کنورٹ ہو گئی آپ جو سکون محسوس ہو رہا ہے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بس آپ کو چننا ہے دو میں سے ایک اکثر اوقات آدمی غلط چن لیتا ہے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا اس کا ٹھکانا جنت ہے تو دو چیزیں ہیں ایک اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکنا لیکن اس کا بھی ذریعہ کیا بنتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ابھی تو لذت لے لے گا قیامت کے دن کیا جواب دے تو یہ آدمی کے نفس پر غالب آنے کا ذریعہ بنتا ہے اور ایسا آدمی جنت میں داخل ہو گیا سور انداز میں اسی طرح سے پانچویں چیز نیک لوگوں کے حالات پر غور کرنا ہے ہم دیکھیں ہم سے پہلے جو سلب گزرے ہیں وہ کتنا مجاہدہ کرتے تھے وہ کتنا عمل کرتے تھے وہ اپنے نفس کو کتنا رونتے تھے وہ نیکیوں میں کتنے حریث تھے وہ گناہ سے بچنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے وہ جنت کا کیسا شوق رکھتے تھے اور جہنم سے کیسے ڈرتے تھے اللہ کا کیسا خوف اپنے اوپر تاریخ کی تھے ان کی زندگی میں غور کرنا آدمی کے نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے ہمت بنتی جب اپنے سے بہتر لوگوں کی طرف نگاہ اٹھتی ہے اپنے سے بہتر کو جب آدمی دیکھتا ہے تو آدمی میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک ماڈل سامنے ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کے واقعات ذکر کیے کیوں تاکہ ایمان والوں کا دل مضبوط ہو ان کو دیکھ کے ہمت پیدا ہو دین پر جمنے میں عمل کرنے میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں تکلیفوں کے باوجود شریعت پر چلنے میں مقصد کے تابے ہونے میں اللہ تعالی فرماتا ہے وہ کلئی کا من امبا ربی فادک اے نبی ہم نے ان رسولوں کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کیوں ذکر کیے ہیں یہ واقعات اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم ثابت قدمی عطا کریں آپ کے دل کو جماؤ اتا کریں آپ کے دل میں دین پر جمنے کا جذبہ پیدا ہو اور آپ کے تحت آپ کے تبین ایمان والوں کو بھی تو نبیوں کے واقعہ جب آدمی دیکھتا ہے کیسے اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے پچھلے زمانے میں اللہ کے دین پر تکلیفوں کے باوجود جمے اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی تو آدمی کے لیے دین پر جمنا آسان ہوتا ہے عمل کرنا آسان ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورہ ہود کی آئس ہے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تحجد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تحجد آپ نے پڑھی اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی فقیل اللہ غفر اللہ اخر آپ سے کہا صاحب اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں اللہ نے آپ کے لیے آگے پیچھے ساری زندگی کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے پھر بھی آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا افلا, اکونو افلا, اکونو شکورا افلا احبو ان اکون افلا اکونا افلاب کیا میں یہ بات پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں اس کو امام البخار مسلم دونوں نے روایت کیا ہے آپ نے اس واقعے کا دل پر اثر ہوتا ہے آدمی سوچے گا کہ مغفرت کے لیے کرنا ہے اب نبی کی تو مغفرت بھی ہو چکی تو پھر کیوں کر رہے ہیں آپ نے کہا مغفرت ہو چکی لیکن مغفرت کرنے کا شکر تو کرنا چاہیے میں اللہ کے کی شکر کے لیے کرنا ہوں جس انسان کی لذت اللہ کی عبادت و اتاث میں ہو اس کی مغفرت کا وعدہ بھی کر دیا جائے تو اس کو سکون پھر عبادت میں ملے گا تو وہ بھاگ نہیں سکتا اس سے اللہ کی عبادت جس کی لذت بن چکی ہو اس کی مغفرت کا اعلان بھی کر دیا جائے گا ٹھیک ہے مغفرت ہوگی لیکن میرا سکون تو اسی میں, میں اس کو چھوڑ کر سکتا ہوں یہی معاملہ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی آپ نے فرمایا اگرچہ اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے لیکن کتنا بڑا احسان اللہ کا ہے کہ اللہ نے مغفرت کر دی میں اللہ کا شکر کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو دیکھیے آپ نے جب یہ واقعہ سنا تو دل پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے ایسے کئی واقعات صلب کے ہیں ہم واقعات پڑھیں ان کی زندگی دیکھیں اس سے ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا نمبر 6 آدمی اپنا محاسبہ کرے ڈیلی بیٹھ کے اپنے اکاؤنٹ چیک کرنا جیسے آدمی اپنی جیب میں دیکھتا ہے پرس میں دیکھتا ہے اپنے اکاؤنٹ چیک کرتا ہے اپنی تجارت میں دیکھتا ہے کتنا آیا کتنا گیا हम सिक्कों के बारे में एक रुपया दो रुपया गिनते हैं आप बताइए कोई आदमी है जो पैसे गिनता है नोट नोट गिना और पैसे नहीं गिना नहीं वो पैसे भी गिनता है पचास पचास मिला के एक साथ रखता है पच्चीस पच्चीस मिला के एक साथ रखता है रुपये बनाता है। उसके रुपये के दस सौ पचास बनाता है उसके एक पैसा का मजाक और गिर जाए आप बताए करोड़ है एक डॉलर गिर गया नीचे टेबल के नीचे चला गया कोई कमरे में नहीं है اب کیا کرے گا کرسی سے اٹھے گا نیچے جھک کے دیکھے گا آہ, ڈالر شریف مل گیا اٹھا کے لے گا پھر اس کو ایک روپیہ چھوڑتا نہیں ہے آدمی اپنا ٹوٹل مارتا ہے اور پھر دیکھتا کتنا آیا کتنا جانا ہے کتنے قبضے ہیں کتنے بل ہیں اپنے بارے میں ہم روزانہ بیٹھیں اور اپنے پورے دن کا جائزہ لیں آج میں نے کیا اچھا کام کیا جو کل نہیں کیا تھا اس پر اللہ کا شکر کرے کل پھر کروں گا کا جذبہ رکھے اور آج کیا کام میں نے کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا کل سوچا تھا آج نہیں کروں گا پھر کیا ہوئی اپنا اکاؤنٹ چیک کریں جو ہر دن جنتی نہیں ہے وہ آخری دن جنتی کیسے ہوگا آپ سوچئے ایک بچہ روزانہ سو میں سے دس مارکس لے رہا ہے سال کے آخری میں اس کا ٹوٹل ماریں گے کیا اس کے مارکس سو سے زیادہ ہوں گے نہیں اس کا ایوریج دس ہی ہوگا تو ہر آدمی جو روزانہ ایوریج میں فیل ہو رہا ہے وہ آخری دن اس کا ایوریج کیا نکلے گا پاس نکلے گا کہ فیل نکلے گا جو ہر دن فیل ہو رہا ہے وہ آخر میں ٹوٹل ماریں گے تو بھی فیل نکلے گا ہم اپنا ہر دن کا جائزہ لیں کہ آج میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں آج میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں آج کے دن کے اوپر میرا اگر فیصلہ کر لیا جائے آج کا دن میرا بنا دیا ہے. چل آج تو جیسا جیا اس پر جنتی جہان میں جنتی بنوں گا کہ جہنوی بنوں گا اپنے بارے میں سوچے اپنا محاسبہ کریں اور اگر آج نہیں ہے تو توبہ کرے اللہ سے اور اگر آج ہے تو سوچے کہ معلوم نہیں قبول ہوگا کہ نہیں تو میں اپنے حساب سے بول رہا ہوں میں نے کیا اللہ قبول کرے گا کہ نہیں معلوم نہیں کیا غلطیاں میں نے کی کتنی تقصیر اس میں ہوئی اور کل اس سے اچھا جیوں گا کا فیصلہ آدمی کر کے آگے بڑھے اللہ تعالی پر <تصفيق> ان اللہ خبیر بما تعملون اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے اس نے کیا نیکیاں آخرت کے لیے بھیجی ہے اللہ سے ڈرو اللہ تمہارے سارے اعمال سے خوب خبر رکھتا ہے اللہ تمہاری عمل زندگی سے باخبر ہے کل کے لیے کیا آگے بھیجا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں من ارادو لما مالوند اللہ تمے سے جو یہ دیکھنا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے فلیم درما وہ دیکھ لے کہ اللہ کے واسطے اس کے پاس کیا ہے میرے لیے اللہ کے پاس کیا ہے جنت میں دیکھنا ہے تو تیرے لیے تیرے پاس اللہ کے لیے کیا ہے یہ بھی تو دیکھ اللہ کی طرف سے انعام چاہتا ہے اللہ کی طاعت زندگی میں ہے کہ نہیں تجھ کو جنت چاہیے تیرے پاس سنت اور طاعت ہے کہ نہیں اپنی زندگی کا جائزہ لے اور سوچے اس کی اپنی اوقات اللہ کے ترازو میں کیا ہے پھر اس کے بعد آگے بات کریں اس کو امام عدار قطنی نے الافراد میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے تو چھٹی چیز عمل پر آنے کے لیے ہے کہ روزانہ اپنے اپنا سب سے اچھا ناقد آدمی بنے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ جیسے دوسروں کا حساب لیتے ہیں اس سے زیادہ اپنا سخت حساب لیں وہ آدمی کامیاب ہے نمبر ساتھ موت کی یاد اور موت کے بعد کو سوچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لذات الموت لذتوں کو ڈھانے والی چیز کو یعنی موت کو خوب یاد کرو لم احد من کر اللہ وسا اس لیے کہ جو کوئی آدمی تنگ حالات میں موت کو یاد کرتا ہے تکلیف اور پریشانی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے موت اس کے لئے آسانی اور وسعت پیدا کر دیتی ہے بیمار بستر پر پڑا ہے موت کو یاد کرے گا سوچے گا چلو موت تک تکلیف اس کے بعد آزاد تکلیف میں موت یاد کرنا راحت دیتا ہے وَلَا فِي سَعْتٍ إلا اور جو راحت اور وسعت کے حالات میں آسانی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے موت اس پر دنیا کو تنگ کر دیتی ہے کہ جی لے کتنا بھی جیتا ہے موت آنے والی ہے جتنی چاہے لذتیں لوٹ لے ہر چیز کا حساب دینا ہے تو یہ کیا ہے آدمی کو کنٹرول میں یہ لگام ہے آدمی کے لیے آزاد دوڑنے والے کے لیے موت کی یاد کیا ہے لگام ہے اس حدیث کو امام البحقی نے شعب المام میں ابن احبان اور بزار نے روایت کیا حدیث حاصل درجے کی ہے آٹھیں چیز یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ وقت بہت تھوڑا بچا ہے آپ دیکھیے ابھی سوچیں آپ کہ مغرب میں مجھ کو موت آنے والی کیسا گھبراہٹ ہوگی کیوں آپ کو معلوم ہے نہیں آنے والی یعنی آپ کو کنفرمڈ ہے کہ نہیں آئے گی تو اتنے سکون سے کیوں کسی کو جس کو موت آئی اس کو معلوم تھا پہلے سے آنے والی ہے اس نے سوچا تھا ظہر کے بعد اثر بھی ملنے والی ہے اثر کے بعد مغربی ملنے والی ہے جس کو بھی موت آئی اس کہ اگلے کچھ میں والی ہے ہماری بھی آ سکتی ہے تو آدمی سوچے میرے پاس بہت تھوڑا بہت بچا ہے اگر یہ سوچے گا آپ سوچے کوئی آدمی آپ سے آ کے کہے آپ کے پاس آج ایک دن ہے اگر فرشت آپ سے آ کے کہے ایک دن اللہ نے آخری دیا ہے آپ جو بھی سیٹنگ کرنا ہے جنت کی آج کر لیں آدمی کتنا پاگل ہو جائے گا وہ کچھ پیسے کا نہیں جیب کے پیسے نکال کے پھینک دے گا سبزا کر دے گا سم. وہ عبادت کرے گا ہر خدم پہ اللہ کو یاد کرے گا سب سے معافی مانگ لے گا سب سے نیتیں اچھی اچھی نیتیں کرے گا گڑ گڑائے گا اللہ کے آگے سارے گناہ یاد کر کر کے سب سے توبہ کر لے گا کیوں آج کا دن آخری نہیں ہو سکتا ہے بولیں گے تو ہوگا نہیں بولیں تو کیا آخری نہیں ہے آج کا دن آخری ہمارا ہو سکتا ہے وقت بہت کم ہے کا احساس آدمی رکھے قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کہیں گے وہی نعمل۔ جہنم ہی کہیں گے اللہ ہم کو اس جہنم سے نکال ہم نیک عمل کر کے اتے جو اب تک ہم نے نہیں کیے اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما تذکروا فی من تذکر کیا تم کو اتنا اتنی عمر ہم نے نہیں دی تھی کہ جاگنے والا چاہے تو جاگ جائے وجاکم النویر ڈرانے والے بھی تو آئے تھے تمہارے پاس فذوقوا فما للظالمین من نصير اب چکھو جہنم کو اب تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں اللہ نے زمانی کی قسم کھائی وال عصر ان الانسان لفی کی قسم انسان گھاٹے میں ہیں انسان گاٹے میں ہیں زمانی کی قسم کھائی وقت کی قسم کھائی کیوں وقت چلا جا رہا ہے انسان کی ناکامی اگر وہ کچھ نہ بھی کرے تو وقت کا کھونا سب سے بڑی ناکامی ہے زندگی کا کھو دینا جنتی بنانے کا موقع مل گیا تھا لیکن پھر بھی اس کو ضائع کر دیا کسی کو ایک خزانے میں چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے جت, تم کو ایک گھنٹہ دے رہے ہیں اس میں جتنا چاہے سونا چانی ہیرے موتی सब ले लो हीरे मोती सब ले लो अब आप देखिए उस आदमी को क्या एक घंटा एक घंटे के बाद बेल बजेगी बाहर निकले ठीक लेके जितना बाहर लेके आए उतना तुम्हारा और जो अंदर छोड़ा हुआ हमारा और तुम अंदर रहे तो तुम भी हमारे आप बताइए एक घंटा वो कैसा इस्तेमाल करेगा उसको अगर फोन आ जाए उठाएगा बोले बाद में देखेंगे सब اگر باہر سے کوئی مہمان اس کا آواز دے پہچان والا ذرا ایک بات کرنی ہے آپ سے کچھ نہیں وہ دیوانہ ہو جائے گا وہ تھیلے بھر بھر کے لے کے آئے گا وہ اب اندر بھی نہیں رکھے گا سوچئے اقل مند آدمی وہ ہوگا جو تھیلے بنا کے اندر نہیں رکھے عکل مند وہ ہوگا جو تھیلا بنائے باہر رکھے تھیلا بنائے باہر رکھے کیوں لاسٹ مومنٹ پہ سارے تھیلے باہر نکالنا مشکل ہو جائے گا تم میں سے ہر ایک دیکھ لے اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے بھیجو جلدی سنبھال کے یہاں مت رکھو بھیجو باہر نکالو بھیجو آگے کل کا سوچ تو آدمی سوچے میرا وقت بہت تھوڑا بچا ہے مجھ کو جلدی جلدی نیکی کر کے جنتی بننا ہے. معلوم میں پھٹ سے سانس رک جائے سب رک گیا اد انسان ان کا تعین انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے قیامت تک قبر کے اندر پڑا رہنا ہے تک پڑا رہنا ہے قبر کے اندر اب ملا ہے موقع جنتی بنانے کا بن گیا ایک سبحان اللہ نہیں بول سکتا قبر میں جا کے یہ موقع آج ہے کل نہیں ہے نمبر نو اللہ سے امیدیں اور اللہ کا خوف دونوں کو جمع کرنا ہے یعنی صرف امید نہیں ہاں اللہ غفر الرحیم ہے یہی بول کے چلنا نہیں اللہ پکڑ بھی سکتا ہے ڈر جمع کرنا ڈر انسان کے کی عمل کے لیے بہت بڑا محرک ہے آپ بتائیں بچوں کو اگر کہیں تم کو پاس کر دیا جائے گا اگر اچھے مارکس لکھیں گے تو بچے کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں بھی پڑھتے ہیں لیکن پٹائی ہوگی اگر نہیں پڑھیں گے تو سب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو انسان کے لیے ڈر ایک بہت بڑا ایکٹیویٹر ہوتا ہے تو آدمی عمل پہ آنے کے لیے اللہ سے ڈرے بھی اللہ تعالی فرماتا ہے نب عبادی ان غفور الرحیم اے نبی میرے بندوں سے کہیے میں غفور الرحیم ہوں لیکن یہ بھی کہیے کہ وہ ان ادابی ادب العلیم میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے تو ایمان خوف اور امید دونوں کو جمع کرنے کا نام ہے امید کو چھوڑ کے ایک دم ڈر جانا یہ بھی نہیں اور ڈر کو چھوڑ کے پھر امیدیں خیالی پلاؤ بنانا خیالی محل بنانا صرف یہ نہیں اللہ تو غفوریم اپنے کو تو چھوڑ ہی دے گا اللہ سے اچھی امید ہے اللہ سے اچھا گمان ہے اللہ معافی کر دے گا نہیں ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے اتنا نہ ڈرے کہ مایوس ہو جائے اتنی امید نہ رکھے کہ بے فکر ہو جائے اس کو یاد رکھیے اتنی امید بھی نہ اللہ سے نہ رکھیں کہ بے فکر ہو جائیں اور اتنا ڈر بھی نہ رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں دونوں کو جمع کریں نمبر دس اور آخری چیز اپنے دل کے بارے میں سوچیں کہ ہم یہ نہیں کہ آخرت میں جہنم میں آدمی جائے گا گناؤں کی وجہ سے بلکہ دنیا میں بھی دل گندا ہوتا ہے گناؤ کی وجہ سے کون آدمی چاہتا اس کا دل گندا ہو اب بتائیے آپ کے کپڑوں پہ چائے گر جائے آپ کو اچھا لگتا ہے نہیں دونے کی فکر تو بے عملی سے گناہ سے دل گندا ہوتا ہے دل کی صفائی کا خیال کریں اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب کوئی گنا کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے گناہ سے دل پر کالا دھبا لگتا ہے ف ادا ہوا فروتا کلبہ جب وہ گنا چھوڑ دے استغفار کرے توبہ کرے رجوع کرے اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے وہ انعد عزیز لیکن پھر سے اگر وہ گنا کرتا ہے توبہ کرنے کی بجائے گنا کے بعد گنا کرتا ہے تو اس کا گنا پورے دل پر دھبا پورے دل پر چھا جاتا ہے وہ ران الکر اللہ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کل بل ران البی مکان بلکہ تمہارے دل تمہاری اپنی کرتوت کی وجہ سے تمہارے دلوں پر زنگ لگ گیا دل گندا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے کون چاہتا ہے اس کے کپڑے گندے ہوں کون چاہتا ہے اس کا گھر گندا ہو اور کیوں چاہتا ہے اس کا دل گندا رہے ہاتھ پاؤں صاف ستھرے لیکن دل گندا دل پر گناؤ کا زنگ لگا ہوا کتنی گندی بات ہے تو یہ یاد رکھیں کہ گناؤ سے دل پر اثرات پڑتے ہیں دل گندا اور میلا اور اس پر دھبے لگ جاتے ہیں اس کی صفائی کا خیال رکھے اس لیے سے بچے اس لیے نئے کیا کریں اس کو امام احمد ترمیدی نصیب نے مہاجا مبان حاکم اور بحقی نے شعب ایمان میں ذکر کیا اور آخری بات قیامت کے دن جانچ دلوں کی ہوگی اس لیے دلوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے گنا سے دل گندا ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے یوم فرمال سلیم قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد ہاں کام آئے گا تو وہ دل کہ ایک آدمی صحیح سالم دل لے کر صاف ستھرا دل لے کے اللہ کے پاس جائے تو دلوں کی حفاظت ضروری ہے اس لیے عمل کرنا ضروری ہے نیکیوں سے دل نورانی ہو جاتا ہے گناہوں سے دل گندا اور دھبے والا اور نجس ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق ادا فرمائے اور آخرت کی فکر کرنے اور اللہ کی تعداد کا اہتمام کرنے کی توفیق ادا فرمائے یہ ہمارا پہلا موضوع تھا جو آج ختم ہوا اللہ تعالی اس کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق ہم کو عطا فرمائے اگلا موضوع ہمارا اگلے ہفتے ہوگا ان اللہ خواہشات و شہوات کی پیروی اس کے نقصانات اور اس کا علاج